اللاء اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله حضرت سیناب العباس کو کلیشی رحمۃ اللہ تعالی نے کو بعد وفات کسی نے خواب میں جنت میں دیکھا پوچھا اپ نے یہ مقام کیسے پایا جواب دیا اپنی کتاب العرب میں کثرت سے درود شریف لکھنے کی وجہ سے تو درود پاک کثرت سے پڑھنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے اور درود پاک کثرت سے لکھنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آٹھ جنتوں کا بیان ہم نے سنا اور جنت میں مختلف دراجات ہیں اور جنتوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے وہ دراجات ملیں گے جنت میں داخلہ ہوگا اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے ایمان والوں کو مسلمانوں کو اس کے بعد جنت کے مقامات جنت کے دراجات کی بلندی اعمال کے مطابق ہوگی قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سنیے اور ایمان تازہ کیجئے جنت کی تیاری کیجئے اچھے اچھے اعمال کے ذریعے سے اس میں لین یورین یور تنظلمان میں اعلی حضرت اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں نیکے گناہ گار جیسے اس کے معاملات ہوں گے اس کے مطابق جیسے اس کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس کو ثواب یا عذاب دیا جائے گا ثواب جنت میں دیا جائے گا عذاب دو میں دیا جائے گا جنتیوں کو ان کے نیک اعمال کے مطابق جہنمیوں کو جہنم میں برے اعمال کے مطابق اللہ میں اپنے کرم سے داخلے جنت فرمائے جنت میں سچے مومن داخل ہوں گے اس کا بیان قرآن میں ہوتا ہے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو روحمین یور حقا او درجات عند ربهم دا روجین ترجمہ کنز ایمان یہی سچے مسلمان ہیں ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخش ہے اور عزت کی روزی سچے مسلمان کا لقب اتا ہوا کن کو جن کے دل اللہ سے ڈر رہے ہیں جو مخلص ہیں جو متوکل ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں صفات عالیہ کیا ہیں اچھے اوصاف کیا ہیں خوف خدان کو حاصلے اخلاص ان کو حاصلے توکل ان کو حاصلے اور ان کے ظاہری اعضاء مصروف ہیں رکو کرنے میں سجود کرنے میں اللہ تبارک و وطیہ کی میں مال خرچ کرنے میں تو ان کے رب کے پاس درجات ہیں جنت میں ان مومنین کے لیے بخشش ہے عزت والا رزق ہے اس کو عزت والا رزق کیوں کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ رزق جنتوں کو جنت میں ہمیشہ دیا جائے گا اور تعظیم و اکرام کے ساتھ دیا جائے گا اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے عزت والا رزق رزق کریم عزت کی روزی تعظیم و اکرام کے ساتھ جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی اور جنت کی نعمتیں بغیر محنت و مشقت کے عطا ہوں گی جنت میں اونچے اونچے محلات ہیں اللہ اکبر اور وہاں آسائشیں لگژریز طرح طرح کے تلطف اور تلزس کا انتظام ہے اور ایسے اونچے اونچے محلات کہ ان کے نیچے جنتی نہریں بہ رہی ہوں گی جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا وَنَحَتْلُ نُبَوَّأُ أَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مَنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ صدروا على ربهم ترجمہ رو کنزل ایمان اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ان میں رہیں گے کیا ہی اچھا عجر کام والوں کا وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں تو جنت میں داخلہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے سبحان اللہ اور بالا خانے اونچے اونچے محلات اور وہ ایسے محلات ہوں گے کہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے بالا خانے اونچے اونچے محلات کن کے لیے ہیں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے لینی نوروم لہم غرف من فوقها غرف فون تجری میں بنی تجری ملتا ترجمہ کنزل ایمان لیکن جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے اور ان پر بالا خانے بنے ان کے نیچے نہریں بہیں اللہ کا وعدہ اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا جو اللہ تعالی سے اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت کے اونچے اونچے محلات ہیں اور ان سے بھی مزید اونچے بلند محلات ہیں جو ان سے زیادہ بلند ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا یہ جنت کے بالا خانے جن کو ملیں گے ان کے اوصاف انشاءاللہ مزید اگلے سلسلے میں سنیں گے جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے اللہ اپنے کرم سے ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے اور داخل جنت فرمائے آئیے دعا کرتے ہیں الہی جہنم آزاد دے کر دے میں فردوس میں دا خلا مانگتا ہوں میں فر میں مدا قیلا مانگتا غیر حساب آمین آمین آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحبیب صلی اللہ تعالی